يا ايها النبي اتق الله ولا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وقال الله سبحانه وتعالى واطلع عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون وقال الله سبحانه وتعالى وکالموسا یا کن تم مسلمین وکال اللہ سبحان کن تم مبمن صدق اللہ میرا عزیز بھائیوں اور دوستو پران پاک کے مختلف مقامات سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں اور ان ساری آیتوں میں اللہ جل شانحو نے انسانوں کو خود یا اپنے نبیوں کی زبانی اللہ جل شاہ نہ کے اوپر بھروسہ کرنے کی اعتماد کرنے کی اور توکل کرنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسے کو قرآن و سنت کی زبان کے اندر توکل کہتے ہیں یہ لفظ عربی کے اندر وکلا وکول توکیل وکیل توکل ان سارے الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے کسی کے بھروسے پر کسی کے اعتماد پر اپنا کام اس کے سپرد کر دینا کسی کے حوالے کسی چیز کو کر دینا اور پھر مطمئن ہو جانا جیسے ہم اپنے معاملات کے اندر اپنے کام اپنے مقدمات کسی آدمی کے جب سپرد کرتے ہیں تو اس کو ہم وکیل کہتے ہیں وکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا آپ کی طرف سے پوری قانونی جنگ وہ لڑے گا اس کا کام ہے اس کے واپس معاوضہ لیتا ہے اس بات کا اور مجازن ہم انسانوں کو وکیل کہتے ہیں ورنہ قرآن پاک میں تو اور یہ اللہ جل شانو کے صفاتی ناموں میں سے الوکیل جو اللہ کے 99 نام ہے ان میں سے ایک نام الوکیل بھی ہے اسی سے بہت سے لوگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ ان کا نام عبد الوکیل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ جل شع الح نے امبیا علیہم سلاۃ کو جو تعلیمات دے کر بھیجا ہے اس میں ایک بڑا بنیادی وصف جس کا مطالبہ انسانوں سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ جل شاہ کے اوپر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور اعتماد کرنے کے اس عمل کو توکل کہتے ہیں ہمارے ہاں جیسے بہت ساری دینی تعلیمات کی کا حقیقی چہرہ کم علمی کی وجہ سے مسخ ہو گیا ہے ایسے ہی یہ لفظ توکل بھی آج ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر جب بولا اور سمجھا جاتا ہے تو اس کے درست معنی اکثر پتہ نہیں ہوتے اور اس کے اندر ایک دو انتہاؤں پر لوگ کھڑے ہیں جس کو افراد تفریح کہتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایک طرف ایک کونے کی انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے کونے کی انتہا پر کھڑے ہوتے ہیں اور حقیقی معنی اس کے درمیان کے اندر ہوتا ہے صحیح جگہ کھڑے ہونے کی اس کے درمیان میں ہوتی ہے اصل میں تبکل کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کے اندر پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ جل شاہ کے وعدوں پر اللہ تعالی کی باتوں پر اللہ جل شاہ کی تعلیمات کے اوپر اعتماد کرنا یقین کرنا جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے یہ ایک معنی ہے توکل کا اور اس میں آپ تھوڑا سا اس کا موازنہ دنیا کے لوگوں سے کر لیں کہ جیسے دنیا میں اگر آپ کو کوئی بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی یا کوئی حکمران اگر کسی چیز کی ضمانت لیتا ہے گارنٹی دیتا ہے تو آپ کو ایک خاص قسم کا اعتماد پیدا ہوتا ہے آج کل مالیاتی اداروں کے اندر گارنٹیز ہوتی ہیں قرضے لینے سے پہلے دینے سے پہلے وہ بڑے بڑی ساکھ والے اداروں سے گارنٹیاں مانگتے ہیں کہ آپ زمانت دیں اور اس گارنٹی پر اعتماد کیا جاتا ہے لوگ بھی دنیا کے اندر وادوں پر اعتماد کرتے ہیں اور اسی بندے کے وعدے اور بات پر اعتماد ہوتا ہے جس کی عظمت دل کے اندر ہوتی ہے اب دیکھیں آپ ایک آدمی کو قرض دے رہے ہیں تو ایک مزدور کہتا ہے دہاڑی کرنے والا آپ, آپ سے ایک آدمی نے قرض مانگا آپ نے کہا بھائی کوئی زامن دو تو اس نے کہا یہ جو دہاڑی دار مزدور ہے یہ میرا زامین ہے قرض ایک کروڑ روپے کا ہے تو آپ شاید نہیں دیں گے آپ کہیں گے بھائی جو تمہارا زامین تو وہ ہونا چاہیے جو پھر اس کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو اگر تم نہ دو تو تو اگر آپ کو ایک کروڑ روپے کا قرضہ چاہیے دینا ہے آپ نے کسی کو تو آپ کسی ارب پتی آدمی کی ضمانت چاہیں گے کہ جس کے لیے وہ کروڑ پھر آپ کو دینا اگر آپ کا مقروض آپ کا قرض دار اگر آپ کو نہ دے سکے تو وہ آپ کو آسانی سے اس کی ادائیگی کر سکے تبھی بندہ ضمانت تسلیم کرتا ہے تبھی بندہ اعتماد کرتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے تو پہلی چیز توکل کا جو پہلا معنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی کی باتوں پر اللہ کے وعدوں پر جو اس نے کیے ہیں اور تعلیمات کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے جن چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے نتائج بیان کیے اسمل کا یہ نتیجہ اس عمل کا یہ نتیجہ اس عمل کا یہ ثواب اس عمل پر یہ پکڑ یہ اس کا عقاب یہ اس پر اللہ کا اعتاب اس پر انسان کو یقین آ جائے حقیقی معنوں کے اندر پہلی بات تو کی جو کا پہلا معنی ہے وہ یہ اس پر بات کرتے اور دوسرا معنی تبکل کا یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا اور چھوڑنا اسباب دنیا کے اندر جن چیزوں کو انسان کے حواس اس کے سینسز جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں جن چیزوں کو اپنی گرفت میں لے سکتے ہیں ہم ان کو اسباب کہتے ہیں اور جو نظر میں نہیں آتا ہم اس کو غیب کہتے ہیں تو اللہ جل شاہ تو نظر نہیں آتا پردہ غیب کے پیچھے ہے اور اللہ جل شاہ کے وعدے آخرت سے متعلق چیزیں وہ بھی ایسی کوئی انسانوں کو ایسی نظر نہیں آتی کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں تو غیب تو اسباب کو اختیار اور ترک لینا اور چھوڑنا اس کے بارے میں جو شریعت کی تعلیمات ہیں یہ اس کو توکل کی یہ دوسری قسم ہے توکل کا ایک دوسرا معنی ہے میں میں نے جو عرض کیا کہ ہمارے یہاں اس حوالے سے افراد تفریح ہے یعنی لوگ دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں وہ دو انتہائی یہ ہیں اس دوسرے معنی کے اندر کہ بعض لوگوں نے توکل کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا توقل ہے سبب کو اختیار نہ کرنا ہے یہ معنی بھی درست نہیں ہے توکل کا اور بعض لوگ تو کا ایک ایسا معنی کرتے ہیں اپنی طرف سے کہ اس کے نتیجے کے اندر اللہ جل شاہ کے اوپر بھروسہ اور اعتماد باقی نہیں رہتا وہ ایک ایسا اس کا مادی اور اسباب کے ساتھ جڑا ہوا معنی اس کا کریں گے کہ پھر توکل کا وہ معنی ہے جس کا مطالبہ اللہ جل شاہ نے کیا ہے اور جس کی بڑی اونچی شکل کے اندر امبیا نہیں سلات ہمارے سامنے کھڑے ہیں آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی میں ان کا تھوڑا سا ترجمہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس حوالے سے بے شمار آیات ہے قرآن پاک کے اندر تھوڑی نہیں ہے چند ایک کا اس مختصر وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں نے انتخاب کیا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ قلعہ موسا یا قوم قوم ان کن تم آمن تم بلاہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اہل ایمان ہو مومن ہو تو فعال ہی تو اللہ تعالیٰ کے پھر توکل کرو ان کن مسلمین اگر تم صحیح مانو کے اندر مسلمان بننا چاہتے ہو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی وہ اللہ جل شاہ نے نوح علیہ السلام کا کی مثال دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اپنے ان لوگوں کو اپنی اس امت کو نوح علیہ السلام کی بات بتائیں وطلو علیہ نبا انور نبا خبر کو کہتے ہیں کہ اپنی امت کو نو علیہ السلام کی خبر سنائیے بتائیں ان کو نوح علیہ السلام نے کیا کیا نوح علیہ السلام کا شمار ان جریل القدر اور علو العزم انبیاء میں ہوتا ہے جن کا پالا بڑی سخت دل قوم کے ساتھ پڑا تھا طویل مدت ہے ان کی محنت کی لمبی عمر تھی ان کی نبوت کا زمانہ بہت لمبا ہے آپ سوچیں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کل زمانہ تیئس سال ہے جس میں سے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں گزرے اور تقریباً دس سال مدینہ شریف میں گزرے نو علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ نو سو سال سے زیادہ ہے اور یہ سارا کا سارا عرصہ اپنی قوم کے اوپر محنت پر لگا آقا علیہ السلات وسلام تیئیس سال کی محنت کے نتیجے میں جب حجت الوداع پہ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ سوا لاکھ جان ساروں کا لشکر تھا نو علیہ السلاط والسلام نو سو سال کی محنت کے بعد جب اپنی کشتی کے اندر بیٹھے تو آپ کے ساتھ کل اسی لوگ تھے یعنی ایک سال میں بھی یعنی اگر اس, اس کا حساب لگائیں تو کوئی دس بارہ سال کے اندر ایک بندہ مسلمان ہوتا تھا دس بارہ سال کی مسلسل اور متواتر محنت کے بعد قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے چھوٹی سی مختصر سی سورت نوح کے نام سے اس میں نوح علیہ السلام نے اپنی محنت کا اپنی دعوت کا اپنے کام کا جس انداز میں ذکر کیا ہے پورے قرآن میں کسی اور نبی کا تذکرہ اس انداز کے اندر نہیں انہوں نے تفصیل سے کیونکہ یہ اشکال ہو سکتا تھا کسی کو کہ اتنی لمبی مدت نو سو سال ساڑھے نو سو سال اور مسلمان ہونے والے لوگوں کی تعداد اسی کے لگ بھگ تو ہو سکتا ہے کسی بے دین آدمی کے ذہن میں آ جائے باللہ، کہ کہیں نوح علیہ السلام سے فریضہ نبوت کے اندر کوتا تو نہیں ہوئی کیا جس سرگرمی کے ساتھ جس اراعظمی کے ساتھ جس جانفشانی کے ساتھ جس محنت کے ساتھ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا تو اللہ جل شانہ اپنے انبیاء علیہ السلاط و السلام کی عصمت کی حفاظت فرماتے ہیں؟ تو نور علیہ السلام نے اس حوالے سے جو اپنی کارگزاری اللہ کو سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی اور اس میں انہوں نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے انی و قومی لئی ل نہارا ان کے الفاظ ہیں یا اللہ میں نے اپنی قوم پر دن میں بھی محنت کی ہے رات میں بھی محنت کی ہے دن کو بھی تیری جانب بلایا رات کو بھی تیری جانب بلایا پھر میں نے ان کو پکار کر بھی بلایا ہے مجموعوں کے اندر بھی پکارا ہے تنہائی کے اندر بھی ایک ایک کو بٹھا کر بھی سمجھایا لیکن اس ساری محنت کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود ایمان نہیں لاتے بلکہ یہ اب بے ایمانی کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آگے آنے والی ان کی اولادوں سے بھی ایمان کی کوئی توقع نہیں رہی ان کی نثروں سے بھی ایمان کی توقع نہیں رہی اس کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کفر کے اوپر یہ بات اس پر آئی کہ یہ جو آیت یہاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کی بات اللہ جل شاہ نے فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ سے کہ بتائیں اپنی امت کو اور اپنی قوم کو نبع نوح نوح کی بات بتائیں اس قرار یا قوم انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم ان کا نہ قبور علیکم مقامی و تزکیری اللہ اب تنہا ہے خدا جانے ان اسی لوگوں میں سے بھی کتنے مسلمان ہوئے جس وقت کی یہ بات ہے کہا کہ اے میری قوم سنو انکان کبرا علیکم اگر تمہارے اوپر شاخ ہے تمہارے اوپر یہ بات بڑی گراں ہے کیا بات گراں اور شاخ اور مشکل ہے مقامی علیکم مقامی میرا تمہارے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بات کرنا تذکیری بھی آیات اللہ اور اللہ کی آیتوں سے اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں اللہ پاک کی یاد دلانا تمہیں اللہ تعالی کی طرف بلانا تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا اگر میرا یہ عمل تمہارے اوپر شاق اور مشکل ہے جس پر تم میری دشمنی کے اوپر جمع ہو چکے ہو جس کے اوپر تم مجھے نقصان پہنچانے کے اوپر تل چکے ہو اور مجھے اس کام سے روکنا چاہتے ہو تو سنو کہا کیا کرو تم لوگ تم اس کے رتی... اگر ایسا ہے تو کیا کرو فج مڑو اپنے سارے وسائل جمع کر لو اپنی تم میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو جتنا جو جو وسائل اختیار کر سکتے ہو جو اقدامات کر سکتے ہو فج سارے جمع کر لو پھر صرف اپنے نہیں و اگر کوئی تمہارے ساتھ شریک ہے تمہارے بھائی بند ہیں تمہارے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں ان کے وسائل بھی جمع کر لو ان کے سارے اقدامات بھی جمع کر لو اور پھر کیا کرو کہا کہ فم لا یقن امرکم علیہ کم پھر اتنا اطمینان کر لو کہ کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ کوئی بات رہ نہ جائے تم سے اس کی تسلی بھی کرو کوئی اس میں جلدی نہیں ہے تم اچھے طریقے کے ساتھ اپنی تیاری پوری کرو مکمل کرو اپنے شریکوں کو بلاؤ ان کی تیاریاں پوری کرو پھر اس بات کا اطمینان کر لو کہ تمہاری تیاری میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے تم یہ سب کچھ کر لو میں کیا کروں گا فا اللہ ہی توکل میں اللہ پر توکل کرتا ہوں تم یہ سب کچھ کرو تم یہ سارا کچھ اکٹھا کرو یعنی پوری قوم کو ایک نبی تنہا یہ کہہ رہا ہے کہ تم یہ سب کچھ کرو فالی تو پھر فرمایا کہ ثم پھر تم میرے اوپر حلہ بول دو یا میرے معاملے میں جو کرنا چاہتے ہو کرو ولا تن محلت بھی مد دو تو یہ اس سے بڑا اعتماد اللہ جل نبی کے پاس کیا چیز ہے اس وقت ہاتھ میں ایک طرف سے پوری قوم ہے اپنے تمام اسباب اور مسائل کے ساتھ اور اپنی تمہ نے کہا کہ میرے میرا توکن اللہ جل کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں کو جو چیز فرماتا ہے جو, جو جو تعلیمات دیتا ہے یہ اصل میں اس پر اعتماد ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتی ہے وہ جو آیت میں نے دوسری پڑھی آپ کے سامنے جس کا مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ جل شاہ نے حضور کو فرمایا کہ یا یابی تقلّہ حضور کے حالات بھی ایسے ہی تھے شروع کے اندر مکہ کے اندر کہا کہ اے اللہ کے اے اللہ کے نبی یا نبی اتق اللہ اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو تمہارے کرنے کا کام کیا اتق اللہ میں کیا مطلب ہے ایک اور کہ اپنی قوم سے مت ڈرے اپنے لوگوں سے مت ڈرے اور اپنے لوگوں کا خوف مت کھائیں چاہے یہ جتنے زیادہ ہوں چاہے یہ جتنے خونخوار ہوں چاہے یہ جتنے بھی جمع ہو اتق اتقل آپ صرف اللہ سے ڈرے اور کیا کریں بلاۃ ال کافرین اولمنافقین اور کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیں ان کی اطاعت مت کریں کس چیز میں اطاعت مراد تھی یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قسم کے کمپرومائز لے کر آیا کرتے تھے معاہدے کہ ہمارے ساتھ کوئی بیچ کی بات کریں کوئی درمیان کی راہ نکالیں ہمارے ساتھ کچھ آپ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں کچھ تھوڑے ہمارے خداؤں کی گنجائش پیدا کریں ہم کچھ آپ کے خدا کی گنجائش پیدا کرتے ہیں کچھ ہماری رسومات کے لیے جگہ بنائیں ہم کچھ آپ کی تعلیمات کے لیے جگہ بناتے ہیں یہ پیشکشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی کے اندر مسلسل ہوتی رہیں جب کافروں نے دیکھا مشرقین نے دیکھا کہ آپ کسی صورت آخری اس کی کوشش سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے سر کے اوپر ایک مشفق صاحبان تھے ان کی جب نزا کا عالم قریب ہوا یا وفات مرض الوفات شروع ہوا تو مشرقین نے ایک آخری کوشش اس موقع پر کی تھی جو ہماری سیرتی کتابوں میں اکثر کورس کی کتابوں کے اندر بھی واقعہ لکھا ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ ساری زندگی ان کے چچا ان کے سامنے کھڑے رہے اور ان کی بزرگی ان کی وجاہت ان کی سرداری کو دیکھ کر ہم نے بھی کوئی اقدام نہیں کیا اب تو یہ بڑے میاں بھی دنیا سے جانے والے تو ایک آخری بات کر کے دیکھتے اور بڑی مشکلات گزر چکی تھی شاب ابھی طالب کے اندر وہ جو رہے تھے جس گھاٹی میں وہ سب گزر گیا تھا تو یہ لوگ حضرت ابو طالب کے پاس جب آئے ابو سفیان اور ابو لہب اور ابو جہل اور امیہ ابن خلف نضر ابن حارث یہ سارے کے سارے بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے اور انہوں نے کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ ساری عمر آپ نے اپنے بھتیجے کا دفاع کیا ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں ہم نے بھی آپ کا لحاظ کیا ہے اب آپ کی عمر کا آخری حصہ ہے اب تو آپ ہمارے درمیان کوئی معاملہ طے کرا دیں جانے سے پہلے بجائے اس کے کہ آپ کے بعد ہم اس کے ساتھ گتھن گتھا ہوں اور ہماری اس کے ساتھ کوئی جنگ ہو آپ بڑے ہیں آپ ہمارے درمیان کوئی معاملہ طے کریں تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے میں ساری عمر تیرے سامنے چٹان کی طرح کھڑا رہا ہوں اب میرے بڑھاپے کے اوپر رحم کر اور ان کے ساتھ کوئی معاملہ ٹھیک کر دے اور ان کی پیشکشیں آپ کے سامنے بتائیں ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کو پتہ تو لیکن شفیق بڑے تھے حضور پر تو اس موقع پر آپ نے وہ مشہور اپنے الفاظ کہے کہ چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ کے اوپر سورج اور دوسرے ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ جہ شاہوں کا جو پیغام جس طریقے کے ساتھ لے کر آیا ہوں اس کو بیان کرنے سے میں نہیں رک سکتا جو بھی ان کی مجھے پیشکشیں ہیں جو بھی انہوں نے ساری پیشکشیں کی تھی آپ ہمارے سردار بن جائیں آپ وہ اپنا بڑا بنا لیتے ہیں ہم آپ کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں ساری چیزوں کے لیے تو اصل میں یہ آیتیں نبیوں کے پیش نظر ہوتی تھی جو اللہ کے پیغام کہا کہ منافقین کافروں اور منافقوں کی بات آپ نے نہیں ماننی شریعت کے معاملات کے اندر کیوں ان اللہ حکان علیم الحکیم کہا کہ اللہ جل شاہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وَاتَّبِعْ مَا امایو إِلَيْكَ علیہ کم ربک آپ تو اس وہی کی اتباع کیجئے جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے اترتی ہے آسمانوں سے آپ پر جو پیغام اترتا ہے جس کو دیکھ کر آپ کو بھیجا گیا ہے آپ تو اس کی اتباع کیجیے کافرور اور منافقوں کی تباوت کیجیے وَاتَّبِعْ مَا امایو ہا علی گم ربک ان اللہ کا نبی اور اللہ جانو خوب جانتا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہر عمل کو دیکھ رہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حالات کے اندر کہ ایک طرف پورے لوگ ہیں اپنے تمام چیزوں کے ساتھ نبی سے کہا جا رہا ہے ان کی ماننی بھی نہیں ہے ماننی آسمان سے اترنے والی ہدایات کی ہے تو نبی کا نبی کے پاس تسلی کی چیز کیا ہو یا اس کا طریقہ کیا ہو اس کا اسلحہ کیا ہو تو کہا کہ وہ توکل اللہ اور اللہ پر توکل کیجیے اللہ جل شانو پر بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں جس نے آپ کو کفا بل ہی وکیلا اور اللہ جل شانو اعتماد اور بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ جو اس پر کر لے کفا کہتے ہیں پورا ہو جانے والا کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیلہ اس اعتبار سے کہ کوئی اس کے اوپر بھروسہ کرے کوئی اللہ کو اپنا وکیل بنا لے تو گویا اس کے بعد اس کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں یہ انبیاء علیہ وصلاط والسلام کے سامنے یہ تعلیمات ہوا کرتی تھیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ قوموں کے سامنے پورے اعتماد اور جانفشانی ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی اپنی دعوت کو پہنچایا کرتے تھے اللہ کے وعدوں پر یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہوتے تھے اس میں اللہ کا وعدہ ہوتا تھا کہ آپ آپ کو بال فتح آپ کی ہوگی فائنل راؤنڈ کے اندر فیصلہ آپ کے حق کے اندر ہوگا نوح علیہ السلام کو دیکھیں پوری قوم ایک طرف ہے اسی لوگ ایک طرف آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے فائنل راؤنڈ کیا ہوا کہ پانی آیا اور سوائے ان اسی لوگوں کے اس پوری روئے زمین کے اوپر اللہ نے کوئی چیز بستی بھی نہیں چھوڑی نوح علیہ السلام کی زبان سے الفاظ یہی نکلے سور نوح کی آیت ہے نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اب اس پوری پوری دنیا کے اندر کافروں کا کوئی بھی گھر بستاوا مت چھوڑ تو یہ الفاظ اتنے ہیں کہ کوئی گھر مت چھوڑ یا اللہ اسی پر اللہ تعالی کا فیصلہ آیا اور روح زمین کے اوپر پوری جتنی اس زمانے کی دنیا آباد تھی وہ ساری کی ساری زیر آب آئی اسی لوگ اللہ نے بچائے فائنل راؤنڈ نو علیہ السلام کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ سیرت کی کتابیں اٹھائیں دو چیزوں کو کبھی غور کریں صرف اور یہ یاد رکھیں کہ درمیانی عرصہ صرف دس سال کا ہے کیا غور کریں؟ ہجرت کی رات کو سوچیں ہجرت جس رات آپ نے مدینہ فرمائی ہے مدینہ شریف اس رات کی تفصیلات پڑھیں اور اس سے چند دن پہلے کے حالات پڑھیں کہ باقی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساتھ لے کر نکلے تھے نا یہ دو تھے اسی لیے اب ابکر صدیق کو یار غار کہتے ہیں کہ غار سور کے اندر دو دو ہی تھے ان کو یار غار بھی کہتے ہیں یار مزار بھی کہتے ہیں کہ مزار میں بھی ساتھ ہے غار میں بھی ساتھ تو علی مرتضی شیر خدا کو اپنے بستر پر لٹایا اور ایک ایک ساتھی کو لے کر نکلے یہ تو آپ کا نکلنا تھا باقی صحابہ کیسے نکلے کبھی سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل پڑھیں کہ جو باقی لوگ مدینہ گئے تھے کیسے گئے تھے کن حالات کے اندر گئے تھے کن مشکلات میں گئے تھے کس خوف کی فضا تھی کیسی جان بچاتے ہوئے نکلے تھے کن وقتوں میں نکلتے تھے یہ حالات ہیں آپ کے سامنے 10 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں داخلہ کس شام کے ساتھ ہوا ہے لاکھ جان نثاروں کی لشکر کے ساتھ جب اپ مکہ کی طرف کے موقع پر جب آئے اس پر مجھے یاد آتا ہے کہ ابو سفیان نے تو جنگیں لڑی تھی بڑی زوردار بعد مسلمان ہوئے اس لیے مرضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان کو تو احد کی بدر کی لڑائی کے اندر بھی باعث یہی تھے یعنی وہ قافلہ لے کر یہ آئے تھے احد کی لڑائی جسے مسلمانوں کو غزب ہے جس کے اندر مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ جس میں شہید ہوئے دیگر لوگوں کے ساتھ اس کی قیادت بھی ابو سفیان نے کی تھی خندق کی لڑائی جو مشہور لڑائی جس میں خندک کھودی گئی تھی اس کی قیادت بھی ابو سفیان نے کی تھی فتح مکہ کے موقع پر جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے باہر آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان صرف لشکر کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے باہر نکلے خاموشی سے رات کی تاریخی کے اندر حضور کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے اوپر پڑ گئی انہوں نے سوچا کہ اگر اس کو کسی نے پہچان لیا تو ان کے اوپر مسلمانوں کی اتنا خون ہے اتنے دعوے ہیں ابو سفیان پر اتنا خون بہایا ہے انہوں نے اتنے لوگوں کے قتل کے ان پر دعوے ہیں کہ کوئی ان کو مار دے گا تو اس لیے ان سے کہا کہ تم کہاں نکل آئے کس جگہ آگئے تو تو کہا میں دیکھنے آیا ہوں کہ کیا حالات ہیں لشکر کے تو انہوں نے کہا کہ آؤ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتا ہوں تو حضرت عباس حضور کے چچا ابو سفیان کو لے کر حضور کی خدمت کے اندر آئے آپ نے دیکھا ابو سفیان آئے لمبا قصہ ہے ادھر ہی ایمان لائے ابو سفیان ہوئے گا اسی خیمے کے اندر حضور نے عباس سے کہا کہ جاؤ ابو صبح جب یہ لشکر مکہ میں داخل ہوگا مسلمانوں کا تو ابو سفیان کو کسی اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اس کو یہ لشکر کا منظر دکھاؤ تو عباس ابو سفیان کو لے کر گئے اور دو چیزیں ہوئی ایک تو یہ ہوا کہ ایک صحابی انصار کے بڑے تھے وہ اشعار پڑھ رہے تھے اور ان اشعار میں انہوں نے کہا کہ اليوم یوم المل آج گھمسان کا رن کا دن ہے آج وہ دن ہے کہ جس کے اندر مطلب اب قریش مکہ کے ساتھ آج ہماری فیصلہ کن جنگ کا دن ہے اور آج قریش کی ضلعت کا دن ہے تو ابو سفیان نے جب یہ اشعار پڑھے تو سنے تو اب سے کہا کہ نبی آخر الزمان بھی تو قریشی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج قریش کی ذلت کا دن ہے اور الیوم یوم یوم الملحمہ کہہ رہے ہیں جنگ کا دن ہے مطلب ان مکہ نے تو جنگ کا ارادہ ہی نہیں کیا ابھی مقابلے میں ٹھہرنے کا تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی آپ نے جوابی اسی وزن کے اوپر الفاظ کہ آپ نے کہا کہ یوم المرحما آج تو رحم کا دن ہے آج تو معافی کا دن ہے آج تو بخشش کا دن ہے یہ کس نے کہا جنگ کا دن اور یہ دن قریش کی عزت اور سرفرازی اور سر بلندی کا دن ہے آج قریش معجز ہوں گے اور ابو سفیان کا دل رکھنے کے لیے ان صحابی سے پرچم لے کر ان کے بیٹے کو تھما دیا ان کے بیٹے کو بڑا کر دیا اور ان سے پرچم لے لیا تاکہ اگر ان کے دلوں پر ان اشعار کی وجہ سے کوئی اثر پڑا ہو تو وہ ان کے اوپر نہ ہو تو جب یہ لشکر داخل ہونا شروع ہوا مکہ مکرمہ کے اندر تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ جو مختلف قبائل تھے انصار کے مختلف قبائل تھے ان کے اپنے اپنے دستے تھے تو جو دستہ گزرتا تھا سامنے سے تو ابو سفیان پوچھتے تھے عباس سے کہ عباس یہ کون ہے تو عباس کہتے تھے کہ یہ بنو سلما ہے یہ یہ فلان ہے یہ فلانا قبیلہ ہے یہ فلانا قبیلہ ہے یہ فلانا قبیلہ ہے یہ اوس کا لشکر ہے یہ خزرج کا لشکر ہے تو اتنے میں ایک بہت بڑا لشکر ایسا گزرا سامنے آیا کہ جس کے اندر جو سر سے لے کے پاؤں تک زرہوں کے اندر لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا اور سورج کی کرنیں جب اس لوہے کے اوپر پڑ رہی تھی تو آنکھیں چندھی آ رہی تھیں اور لشکر بھی بہت بڑا تھا تو ابو سفیان نے حیرت سے پوچھا کہ عباس یہ کس کا لشکر ہے اس نے کہا کہ اس لشکر کے اندر آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے اندر ہے ابو سفیان کہنے لگا کہ عباس تیرے بھتیجے کو آج اللہ نے عجیب عزت دی ہے کہ کس شان سے یہ اس شہر کے اندر واپس آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ عباس نے کہا کہ یہ بادشاہوں والی عزت نہیں ہے یہ نبیوں والی عزت ہے جو اللہ اپنے انبیاء علیہ وصلاۃ کو دیتا ہے یہ وہ عام فاتحین والی عزت نہیں ہے چونکہ اللہ جہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدے فرمائے تھے کہ بے شک مکہ سے آپ کن حالات کے اندر نکل رہے ہیں لیکن وہاں سے نکلتے ہوئے آپ کو پتا تھا کہ واپسی فاتحانہ انداز کے اندر اللہ کے وعدوں کے مطابق میرے ساتھیوں کی اور ہماری ہوگی اور ویسے ہوا یہ توکل کی بنیاد ہوتی ہے انبیاء علیم السلام والسلام کی لیکن وہ کم ہے اس کی ساری تفصیل رہ گئی لیکن ایک چیز جو میں اس میں اضافہ کروں کہ تاکہ ہم اس کا صحیح مفہوم سمجھ آئے اسب... توکل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا تبکل اسباب پر اعتماد نہ کرنے کا نام ہوتا ہے اسباب کو اختیار کر کے اگر اگر اسباب نہ ہوتے تو انبیاء علوم وصلاط والسلام یہ ساری محنتیں کیوں کرتے بیٹھ جاتے وہ کسی کونے کے اندر اور صرف دعائیں کرتے یا وظیفے پڑھتے نبی دعائیں بھی کرتے تھے اور انبیاء علوم الصلاط والسلام بڑی لمبی لمبی لمبی دعائیں کرتے تھے کبھی آپ غزوات کے میدانوں میں انبیاء کی اور خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تفصیل تو پڑے بدر کے موقع پر سارے اپنے اسباب جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں لے آئے لوگ بھی لے آئے اور جو کچھ تھا وہ بھی لے آئے اور پھر اللہ سے دعا میں کہا بھی کہ یا اللہ یہی ہے میرے پاس جو کچھ میں میدان میں لے آیا اور اس کے بعد حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی اتنی لمبی دعا کی اتنی لمبی دعا کی اور ایسے آپ نے بازو اٹھائے تھے آپ کی چادر آپ کے شانوں سے نیچے گر گئی اور آپ کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے سعیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تڑپ اٹھے جا کر آپ کے شانے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے کے اے رسول اللہ بس کیجیے اللہ نے سن لی آپ کی بات ان سے برداشت نہیں ہوا کہ کتنی دیر ہو گئی کہ انسان پوری محنت کرے گا اس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ توقل دل کی کیفیت کا نام ہے دل کی کیفیت کا کہ دل کی نگاہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہوں باقی ہاتھ پاؤں کے کام کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے فارسی کے اندر کہتے ہیں کہ مقولہ یہ ہے کہ ہاتھ کام کے اندر ہو دست بکار ہاتھ کام کے اندر ہو دل بیار دل یار کے ساتھ لگاو دل اللہ تعالی کے ساتھ لگاو اور اس کو اس کو توکل کہتے ہیں دل کی کیفیت کا نام ہے اگر انسان کا دل کسی اپنے مال کے اوپر اپنی حیثیت کے اوپر اپنے منصب کے اوپر اپنے تعلقات کے اوپر اپنے کانٹیکٹس کے اوپر اگر کسی کا دل اس طرف جاتا ہے اس پہ اس کا اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو یہ تبکل نہیں ہے اور یاد رکھیے گا مسلمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہے مسلمان کے ساتھ کہ اگر وہ اللہ جلشانوں کے علاوہ کسی پر بھروسہ اور اعتماد کرے گا تو موت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اس ذریعے پر سے بد اعتمادی دکھائے گا اس کی اس کو پتا چلے گا کہ میرا اعتماد غلط جگہ پر تھا اگر وہ صحیح مومن اور مسلمان ہے اللہ تعالی کو اس سے غیرت آتی ہے اس بات سے کہ ایک آدمی کسی انسان پر کیسے اعتماد کرتا ہے اپنے مان پر کیسے اعتماد کرتا ہے اپنے عہدے اور منصب پہ کیسے اعتماد کرتا ہے اپنی حیثیت اور پوزیشن پہ کیسے اعتماد کرتا ہے اس کا اعتماد تو اللہ جل شاہوں کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے اور لیکن اس کی اپنی محنت کے اندر اس کی بھاگ دوڑ کے اندر صحیح اسباب کو درست اسباب کو اختیار کرنے کے اندر تمام جائز کاموں کے اللہ جانوں کا واضح حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب آپ کا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے لَهُمَّ مِّن <قُوة> آپ نے اپنی قوت کو جمع کرنے کے لیے ساری کوششیں بروے کار لانی جو کچھ آپ سے ہو سکا لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ساری کوششیں کر لینے کے بعد اب اعتماد اپنی کوشش پر نہیں کرنا اب بھروسہ اپنے اپنی تیاری پر نہیں کرنا اب بھروسہ اپنی چیزوں پر نہیں کرنا سب کچھ کرنے کے بعد اسباب کے درجے میں ہر چیز کھٹی کر لینے کے بعد پھر نگاہیں اللہ تعالی کی طرف اٹھا دینی ہے کہ یا اللہ اب تیرے ہم سے جو ہو سکا ہمارے بس میں جو کچھ تھا ہم نے وہ سب کر لیا لیکن نتائج تیرے ہاتھ کے اندر فیصلہ پھر بھی تیرا انکم للہ دیکھیں میں آپ کو آخری بات اسے بتاؤں یاقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ مصر میں داخل ہو رہے تھے آپ کو قصہ پتا یوسف علیہ السلام کا یوسف نے کہا تھا مختصر میں بتاؤں کہ کہا تھا جاؤ اپنے بھائی کو لے کر آؤ اور وہ اپنے بھائی کو لے کر آ رہے تھے سارے بھائی مل کر جب آکی یعقوب سے کہا کہ اس چھوٹے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجو عزیز مصر نے کہا ہے کہ بھائی کو لے کر آؤ گے تو میں تمہیں تمہیں غلہ دوں گا قرآن میں سورہ یوسف کے اندر تفصیل ساری موجود ہے تو جب یہ سارے بھائی دس گیارہ بھائی جب اکٹھے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو ایک نصیحت کی جو قرآن میں موجود ہے کہا کہ مِن بابٍ وَاحِدٍ کہ اے میرے بیٹو تم 10 11 جمع کڑیل بھائی ہو جب تم مصر میں داخل ہو گے تو ایک دروازے سے مت داخل ہونا لا خلو من بابن واحد ایک دروازے سے مت داخل ہونا بلکہ کیا کرنا وردلوم ان ابوا بتفر مختلف دروازوں سے داخل ہونا پرانے زمانے کے اندر شہروں کے دروازے ہوتے تھے نا جیسے پرانے لاہور کے دروازے ہیں بھاٹی دروازہ فلانا دروازہ فلانا دروازہ تو شیرہ والا اور یہ گیٹ کہتے ہیں دروازے اس طرح مصر کے بھی ہر پرانے شہر کے دروازے تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا کیوں کہا یہ دو باتیں اسے پیش نظر تھی بعض علماء نے تفسیر کیا کہ انہوں نے کہا کہ نظر نہ لگ جائے کہیں لوگ دیکھیں گے اچھا بارہ بھائی آئے ہیں بارہ بھائی جوان کڑیل اونچے لمبے تو لوگ اس پہ نظر لگتی نظر حق ہے. کبھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ بعض نے کہا کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم میں کوئی حادثہ کسی ایک کو پیش آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ ساروں کو اکٹھا پیش آئے بارہ کے بارہ کو اس لیے تم لوگ مختلف دروازوں سے داخل ہونا اب یہ تدبیر کی ہے اس کو تدبیر کہتے ہیں اسباب بتائے ان کو لیکن چونکہ نبی تھے بات ادھر چھوڑی نہیں فورن مکمل کی پوری آیت پڑے اور کہا کہ وما اغنی یہ میں تمہیں تدبیر بتا رہا ہوں سبب بتا رہا ہوں اختیار کرنے کو مگر میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے آئی ہوئی کسی چیز کو ٹال نہیں سکتا اگر الگ دروازوں سے داخل ہوتے ہوئے بھی تمہارے اوپر اللہ نے کسی آزمائش اور تکلیف کا فیصلہ کیا ہوا ہوگا تو وہ میں ٹال نہیں سکتا تمہارے اوپر سے وما وہ من اللہ ان الحکم اللہ بات تو اللہ کی چلتی ہے حکم تو اللہ کا چلے گا فیصلہ تو اللہ کا چلے گا آلیہ ہی میں اس کے اوپر تو کرتا ہوں اور وہ فلیتوکل المتوکلون فل توکل اور توقل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توقل کریں کیسے سبب اور توکل کو جمع کر دیا سبب کے درجے میں حکم بھی دے دیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو مگر عقیدہ بھی ٹھیک کر دیا کہ اس الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی وجہ سے میں تم پر آئی کوئی مصیبت نہ میں ٹال سکتا ہوں نہ تم ٹال سکتے ہو مصیبتیں تو اللہ ہی ٹالے گا مگر سبب جو انسان کے بس کے اندر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے